السلام علیکم آج کے لیکچر کے ساتھ سرور منی راؤ حاضر ہے اس سے پہلے ہم نے انٹرویو کا پہلا مرحلہ یعنی اس کی تعریف وٹ از انٹرویو انٹرویو کیا ہے انٹرویو کی ٹیکنیکس کیا ہیں اور انٹرویو کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی آج بھی ہم انٹرویو کے حوالے سے کچھ اور پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جس میں خاص طور پر انٹرویو کی اقسام آج کے لیکچر کا مہور ہوگا اقسام کے اعتبار سے انٹرویو کی کئی قسمیں ہیں اور ان قسموں کا جائزہ ہم کیٹیگری وائز بھی لے سکتے ہیں ان کی ٹیکنیک کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں اور ان کی ٹیکنیک کو اپلائی کرتے ہوئے اس کی ٹیکنیکل قسموں کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ یا کنٹینٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹرویوز کی ان اقسام کی جو سبجیکٹ کے حوالے سے تخصیص کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایشو انٹرویوز اس پہ آپ چند نکات نوٹ کر لیجئے کہ دنیا بھر میں ہر طرف ایشوز بکھرے پڑے ہیں ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے کہ آج ہم کس ایشو پر انٹرویو کرنا چاہتے ہیں مثلا پولیٹیکل ایشوز سوشل ایشوز سیوک ایشوز کوئی انوینشن ہوتی ہے کوئی ڈسکوری ہوتی ہے یا کسی مسئلے کو حل کیا جاتا ہے یا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا کسی میں کنفلکٹ آ جاتا ہے تو ان سب ایشوز پر جو انٹرویوز کیے جاتے ہیں ان کو ایشو انٹرویو کرتے ہیں ان انٹرویوز کا آبجیکٹو اس مسئلے کا تفصیل سے جائزہ لینا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا اس مسئلے کو پیدا کرنے میں کون کون سے گروپ شریک ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے مثلا ایک سیاسی ایشو پیدا ہوتا ہے معاشرے میں ملک میں دو سیاسی جماعتوں کے درمیان مخلوط حکومت بنانا چاہتی ہیں کچھ سیاسی جماعتیں مل کر تو جو وہ کولیشن گورمنٹ یا مخلوط حکومت بنے گی تو اس سے کئی ایشوز پیدا ہوں گے لیکن وہ پولیٹیکل ایشوز سے مربوط ہوگا وہ انٹرویو تو پولیٹیکل ایشوز کے انٹرویو میں اگر مخلوط حکومت کے ایشو پر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ہر پہلو کا جائزہ لینا ہوگا کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں اس معاملے میں مل حکومت بنانا چاہتی ہیں کون سی سیاسی جماعتیں حکومت میں شریک نہیں ہونا چاہتی جو جماعتیں حکومت میں شریک ہونا چاہتی ہیں ان جماعتوں کے مینیفیسٹوز یا منشور کیسے ہیں کیا ان میں کچھ اہم قومی معاملات پر اتفاق رائے پہلے سے موجود ہے یا الیکشن کمپین کے دوران ان جماعتوں نے اپنے منشور میں مختلف ایشوز کے بارے میں جو سوشل ہے پولیٹیکل ہے اور عوامی بہبود کے منصوبے ہیں جو اس کے انہوں نے منشور میں جس کا ذکر کیا ہے کیا ان میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے اس بنیاد پر آپ اس انٹرویو کو پلان کر سکتے ہیں آپ مخلوط حکومت کے تمام رہنماؤں یا لیڈرز کا بھی انٹرویو کر سکتے ہیں یا چنیدہ رہنماؤں کا یا پبلک اوپینین میکرز کا انٹرویو کر سکتے ہیں اور آپ اس معاملے کے ہر پہلو کو زیر غور لا سکتے ہیں اور اس انٹرویو کے بعد آپ کرکس آف دی انٹرویو نکال سکتے ہیں کہ یہ مخلوط حکومت کامیاب چلے گی یا نہیں چلے گی یا اس کا ٹائم فریم اپنی مدت میں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ انٹرویو کرنے کے لیے آپ کو اسی نوعیت کی تیاری کرنی پڑے گی آپ کو ان سیاست دانوں کا پس منظر معلوم کرنا پڑے گا ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں تفصیلات جاننی ہوگی ان سیاسی جماعتوں کے منشور کو پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ انٹرویو کرنے جائیں گے اسی طرح اگر آپ کسی سماجی مسئلے پر سوشل ایشو پر انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں مثلا معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں یا ہمارے ملک میں ایک یہ بھی ایشو ہے کہ شادی کے موقع پر ون ڈش ہونی چاہیے یا کئی قسم کے کھانے ہونے چاہیے جہیز کتنا دینا چاہیے بارات کتنے بجے تک آ جانی چاہیے بجلی کی قلت توانائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بارات کا ٹائم فکس کر دیا جاتا ہے کہ رات کو اتنے بجے کے بعد کسی شادی گھر میں کوئی تقریب منعقد نہیں ہوگی تو اس طرح سے سماجی ایشوز جو پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یا اس پر مختلف لوگوں کا نقطۂ نظر معلوم کرنے کے لیے یا اس ایشو یا اس معاملے یا اس مسئلے یا اس تنازع کے حوالے سے آپ جو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں وہ سوشل انٹرویوز کہلاتے ہیں اسی طرح شہری سہولتوں کے حوالے سے بہت سے معاملات سامنے آتے ہیں صفائی کا نظام تفریح کا نظام پبلک پارکس کی تعمیر اسٹیڈیمس کی تعمیر غرضے کے شہریوں کو سہولت دینے کے لیے بہت سے ایسے معاملات پبلک انٹرسٹ میں ہوتے ہیں جن پر آپ انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو یہ ایشو اورینٹڈ انٹرویو کہلاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو پتا چلے کہ کسی شخص نے کوئی چیز دریافت کر لی ہے کسی شخص نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے تو اس چیز کے معاملے میں آپ کو پورا ہوم ورک کر کے جانا پڑے گا تو اسی طرح سے آپ کنسنٹریٹ کریں گے اسی طرح کے کوششن فریم کریں گے تو ایک قسم انٹرویوز کی سبجیکٹ کے حوالے سے ایشو کہلاتی ہے کلاسفیکیشن کے اعتبار سے انٹرویوز کی ایک کیٹیگری اور ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹی اوروز یعنی شخصیات کے انٹرویوز اہم ایمیننٹ اور پرومیننٹ شخصیات کے انٹرویوز جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پروفائل انٹرویوز لوگوں کے کارہائے ہائے نمایاں سے متعلق انٹرویوز ان کے لائف کے لینڈ مارکس اور اچیومنٹس اور وننگ ایوارڈز اس کے حوالے سے ان شخصیات کے انٹرویوز اس میں ایک لمبی لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے جن میں سیاستدان ہیں شوبز ہے اسپورٹس مین ہیں فلم سٹار ہیں رائٹرز ہیں انٹلیکچوئل ہیں اسکالرس ہیں پوئٹس ہیں غرضے کے ہر وہ شخص جس نے تعمیر وطن یا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یا دنیا پر کوئی نئی ایجاد اور احسان کرنے کا کام کیا ان کے انٹرویوز یا کسی کو نوبل امن انعام ملا کوئی اولمپک چیمپئن بنا کسی سیاست دان نے ایسے انقلابی اور اصلاحی اقدامات کیے کہ اس ملک کی قسمت بدل کے رکھ دی عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنائے دیر آر نمبر آف پیپل اراؤنڈ دا ولڈ آپ کے اپنے ملک میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کبھی دورے پر ہمارے وطن آتے ہیں تو ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں دے آر دا رول اپنی اپنی فیلڈ کے وہ رول ماڈلز ہیں ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں تو ان کے انٹرویو کرتے ہیں جیسے آپ سربراہ حکومت کا انٹرویو کر رہے ہیں آپ سربراہ مملکت کا انٹرویو کر رہے ہیں صدر کا انٹرویو وزیراعظم کا انٹرویو وزراء کا انٹرویو گورنر کا انٹرویو کرکٹ ٹیم کے کپتان کا انٹرویو کسی فلم سٹار کا انٹرویو غرضے کے ہر طرح کے لوگوں کے انٹرویوز اس میں شامل ہوتے ہیں کسی نامور شاعر کا انٹرویو کسی دانشور کا انٹرویو کسی مذہبی اسکالر کا انٹرویو تو اس قسم کے انٹرویوز کی تیاری کے لیے بھی آپ کو ان شخصیات کی زندگی بائیوگرافیز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں اخبارات میں جو فیچرز چھپے ہوتے ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں تو پرسنالٹی انٹرویوز کے لیے بھی آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح انٹرویوز کی ایک اور قسم کہلاتی ہے انویسٹیگیٹو انٹرویو جیسے کہ اس کے ٹائٹل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے آپ کو حقائق معلوم کرنے پڑتے ہیں اور انویسٹیگیٹیو انٹرویو وہ قسم ہے جو تقابلی طور پر کمپیریٹولی کافی مشکل ترین انٹرویوز شمار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انویسٹیگیٹیو انٹرویو کے لیے آگے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس موضوع پر وسیع مطالعہ کریں وہ تشنا پہلو جو اب تک سامنے نہیں آئے آپ نے ان کو سامنے لانے کے لیے محنت کرنی ہے آپ کرائمز کے سلسلے میں کوئی انٹرویو کر سکتے ہیں آپ کسی شخص کی ذاتی زندگی کے لیے انویسٹیگیٹو انٹرویو کی تیاری کر سکتے ہیں آپ کسی شخص کی عزت و تقریم کا وہ مقام اس نے کیسے حاصل کیا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک انٹرویو کر سکتے ہیں اور یہ انٹرویو بڑی جان جوکھوں اور محنت کا کام ہے اور انویسٹیگیٹیو انٹرویوز کرنے والوں کو معاشرہ بہت عزت دیتا ہے اگر آپ اخبارات میں انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ پڑھیں یا انویسٹیگیٹیو انٹرویوز سے نکالی ہوئی خبریں پڑھیں تو وہ ایک تہلکہ مچا دیتی ہیں اسی طرح انویسٹیگیٹیو انٹرویوز بھی بڑی لارجر اپیل رکھتے ہیں آڈینس میں تو انویسٹیگیٹو انٹرویو کے لیے رپورٹر کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے یہ تو سبجیکٹ وائز انٹرویوز کی اقسام تھی اب ہم انٹرویو کی کچھ اور ٹائپس کا ذکر کرتے ہیں یہ وہ ٹائپس ہیں جو تکنیک کے اعتبار سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں فارمیٹ کے اعتبار سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں وہ تو سبجیکٹ کی بنیاد پر تقسیم کی گئی تھی اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فارمیٹ کے حساب سے انٹرویو کی کیا قسمیں ہیں تو کائنڈلی نوٹ ڈاؤن نمبر سولو انٹرویو نمبر گروپ انٹرویو نمبر انٹرویو ٹیلیفونک انٹرویو کے بعد سیٹ پیس انٹرویو یعنی ویو ڈورٹرویوز واکرویوز موونگ انٹرویوز ان اقسام کے علاوہ بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کو ہم ادر ٹائپس آف انٹرویو کے تحت آپ سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے سولو انٹرویو کا ذکر کیا سولو انٹرویو کیا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے سولو انٹرویو یعنی وہ انٹرویو جو کسی کا اکیلے انٹرویو کیا جائے اس کے ساتھ کوئی اور نہ موجود ہو ایک رپورٹر اور ایک انٹرویو دینے والا ون انٹرویوئر اینڈ ون دا انٹرویو تو دو شخص ایک جگہ کھڑے ہوں اور ان میں سے ایک انٹرویو لے رہا ہو اور دوسرا انٹرویو دے رہا ہو تو اس کو ہم سولو انٹرویو کہتے ہیں یہ سولو انٹرویو اسٹوڈیو میں بھی ہو سکتا ہے اسٹوڈیو سے باہر بھی ہو سکتا ہے سڑک پر بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے آپ انٹرویو کریں جس میں ایک آدمی کا انٹرویو ہو تو وہ سولو انٹرویو ہے وہ بڑا ہی کنسنٹریٹڈ اور مرکوز کیا ہوا ہوتا ہے ایک شخص پر اور اس کا فیس مائک اور چہرہ بڑا نمایاں نظر آتا ہے اور اس میں ویرائٹی کم ہوتی ہے وہی وہ شخص بول رہا ہوتا ہے یا کبھی کبھار انٹرکٹ کٹ کون کا ہوتا ہے جیسر اس میں ملتے ہیں آپ کو تو اس کو سولو انٹرویو کہتے ہیں دوسری قسم انٹرویو کی گروپ انٹرویو کہلاتا ہے گروپ انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد انٹرویو لینے والے بھی ہوں اور انٹرویو دینے والے بھی ہوں یا ایک شخص انٹرویو لے رہا ہو اور دو یا دو سے زائد شخص انٹرویو دے رہے ہوں یا دو یا دو سے زائد افراد انٹرویو لینے والے ہوں اور ایک شخص انٹرویو دینے والا ہو اس کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ اخبارات میں عام طور پر دو تین سینئر رپورٹرس یا ایڈیٹر کسی وی آئی پی کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو وہ دو یا تین افراد ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور وی آئی پی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں گروپ انٹرویو کی تعریف میں آپ یہ چیز سمجھ لیں گے کہ دو یا تین افراد ایک طرف بیٹھے ہیں جو سوال کر رہے ہیں اور جواب دینے والا ایک شخص ہے کیونکہ وہ اہم شخص ہے کئی حوالوں سے گفتگو کرنی ہے تو دو یا تین ایکسپرٹ رپورٹرس اس کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بھی گروپ انٹرویو کہلاتا ہے اسی طرح بعض اوقات انٹرویو لینے والا ایک شخص ہوتا ہے لیکن دو تین چار پانچ بعض اوقات اس سے بھی زائد لوگ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں اور ایک آدمی ان سب سے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ گروپ انٹرویو کہلاتا ہے گروپ انٹرویو میں ویریڈ کوشچنز ہوتے ہیں موضوعات بھی مختلف ہو جاتے ہیں شخصیات کے ویوز بھی مختلف ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو ملٹی ڈائمینشنل انٹرویو کی تیاری کرنی پڑتی ہے اگر ایک آدمی لے رہا ہے اور تین آدمی انٹرویو لے رہے ہیں اور ایک آدمی انٹرویو دے رہا ہے تو وہ تین سبجیکٹ تقسیم کر لیتے ہیں اور گروپ کی شکل میں انٹرویو لیتے ہیں۔ تیسری انٹرویو کی جس قسم کا ہم نے ذکر کیا that is called telephonic interview یعنی تیلی فون کے ذریعے انٹرویو۔ تو تیلی فون کے ذریعے جب آپ انٹرویو کرتے ہیں تو اس کے لیے there are certain important things to note. لائن ٹیسٹ کرنی ہے لائن ٹیسٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ٹیلی فون جہاں پہ انسٹالڈ ہے اس کا کنیکشن وائر کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے جس حوالے سے بھی جا رہا ہے وہ کیا اگلے ٹیلی فون تک آواز صحیح جا رہی ہے ساؤنڈ کوالٹی دونوں کی ٹھیک ہے اس میں ٹیکنیکل لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ساؤنڈ میں نوائز نہیں ہے کوئی بریک نہیں ہے تو پہلا قدم یہ ہے کہ آپ لائن ٹیسٹ کریں اس کے بعد آپ نے جو انٹرویو جس موضوع پر کرنا ہے جو اس انٹرویو کا مقصد ہے یا جس شخص سے آپ نے انٹرویو لینا ہے آپ کو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن موجود ہو اور آپ نے ٹیلی فون پر چونکہ ویری سپیسیفک کو پوچھنے ہوتے ہیں آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی توجہ اس کے چہرے پر اس کی باڈی لینگویج پر اس کے لباس پر اس انوائرمنٹ پر چلی جاتی ہے لیکن جب آپ ٹیلی فون پر کسی سے انٹرویو کرتے ہیں یا ایون آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت ہی کینڈیڈ اور ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ جو لفظ بول رہے ہیں وہ اس کے کان فور سن رہے ہیں اور انوائرمنٹل ایفیکٹ کسی قسم کا اس شخصیت پر نہیں ہوتا اس کی پوری توجہ ان الفاظ پر ہوتی ہے جو آپ ٹیلی فون کے ذریعے بول رہے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ٹیلی فون پر انٹرویو کرنے سے پہلے اپنے سوالات بڑے واضح طور پر لکھ لیں اور جب آپ کے سوالات تیار ہوں آپ نے لائن ٹیسٹ کر لی ہو اور آپ انٹرویو کے لیے تیار ہوں تو تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون کو ایک ایسی جگہ پر رکھیں جو کمفرٹیبل ہو آپ اگر کرسی پر بیٹھ کر انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کی میز اور کرسی کے درمیان اتنا وقفہ نہ ہو کہ آپ ٹیلی فون کی ریسیور اور اس کی کیبل آپ کے راستے میں کسی چیز سے الجھ جائے آپ کا ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے نیچے نہ گر جائے کیونکہ جب آپ کسی سے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا پریشیس اور قیمتی ٹائم لے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی ذرا سی بےتوجہ اور کیئر لیس سے اگر لائن بریک ہو جائے تو ممکن ہے آپ دوبارہ اس شخص کو جلدی لائن پر نہ لا سکیں کیونکہ انٹرویو دینے والا شخص انٹرویو لینے والے سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور اس کا وقت بھی آپ کی نسبت زیادہ نپاتلا اور قیمتی ہوتا ہے تو آپ کو اپنی ٹیکنیکل بریک ڈاؤن کو روکنے کے لیے ان چیزوں کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور آپ ایسے کمفرٹیبل انداز میں بیٹھیں کہ جب انٹرویو لے رہے ہو تو آپ کی کرسی کے ہلنے کی آواز اس میں نہ جائے یا اس ٹیبل پر اور ٹیلیفون پڑے ہیں ان میں سے کسی کی گھنٹی نہ بچ جائے دروازہ کھول کے کوئی اندر داخل نہ ہو جائے غرضے کے آپ نے ساری سیف گارڈز لینی ہیں اور ساؤنڈ پروف جگہ پر بیٹھ کر آپ انٹرویو لیں تاکہ آپ کو ایکسٹرنل نوائز کسی بھی قسم کا یا ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کا امکان کم سے کم رہے اس کے بعد آپ کو ایک اور سٹیپ کرنا ہوتا ہے دیٹ از وین یو اسٹارٹ انٹرویو فسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی سیلف دوسرے شخص کو آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں آپ اپنا نام بتائیں کہ میں مسٹر فلاں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں یا سرور منیر راؤ میرا نام ہے میں آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں یا میرا نام یہ ہے اور میں فلاں اخبار کا رپورٹر ہوں آپ سے میں نے وقت طے کیا تھا اور اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور اس موضوع پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے آپ نے مجھے وقت دیا تھا تو میں یہ انٹرویو آپ کا لینا چاہتا ہوں آپ اپنا تعارف رہیں تاکہ وہ شخص ریکگنائز کر لے اور فرینڈلی اور کلیئر پروفیشنل انداز میں وہ پھر آپ سے گفتگو کرے آپ نے صرف فون اٹھا کے یہ نہیں کہنا کہ جی میں فلاں ٹیلی ویژن چینل سے بول رہا ہوں اور آپ بتائیں کہ اس خبر پر آپ کا رد عمل کیا ہے تو پوچھے گا مسٹر ہو یو آر آر یو اے رپورٹر آر you اے مینیجر آئی ڈونٹ نو یو وٹ از یور نیم تو یہ وہ بنیادی چیزیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسپیک سلولی اینڈ کلیئرلی جب آپ انٹرویو کے لیے گفتگو کریں تو آپ کی آواز بڑی واضح صاف اور کلیئر ہونی چاہیے آپ منسنگ آف ورڈ نہ کر رہے ہوں آپ کے گلے سے جو آواز نکل کر ٹیلی فون کے انسٹرومنٹ تک جا رہی ہے اس میں بڑے واضح طور پر پتا ہو کہ آپ کیا لفظ بول رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات سننے والے کے ٹیلی فون کے انسٹرومنٹ میں تھوڑی بہت پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی آواز کلیئر بول رہے ہیں تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور جب وہ آپ کا سوال واضح طور پر سمجھ لے گا تو وہ اس کا فورن جواب دے گا کیونکہ لمٹ ٹائم میں آپ نے ایک اہم شخصیت سے بات کرنی ہے ایک اور نفسیاتی پوائنٹ ہے دیٹ از کہ جب آپ انٹرویو کریں تو انٹرویو جس کا آپ لے رہے ہیں ٹیلی فون پر اس سے آغاز میں ایسی گفتگو کریں کہ وہ ایزی محسوس کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی انٹروگیشن کر رہے ہیں آپ اس کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یا آپ اس سے کوئی سوال پوچھ کر اس کو فیوچر میں ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بی پولائٹ ریسپیکٹ فل کمیونیکیٹو وتھ کلیئر وائس اور اس سے آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ اس موضوع پر موضوع ترین شخصیت ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں ہم چند منٹ دے دیں کیونکہ اس اہم موضوع پر آپ سے بہتر کوئی تبصرہ یا تجزیہ نہیں کر سکتا تو ہی ول فیل دیٹ یو ہیو ریسپیکٹڈ ہم ہی فیل ایلیویٹیڈ اور وہ پھر آپ سے بات کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے گا لیکن اگر آپ کی ٹون اتوریٹیو ہے آپ امپوزنگ ہیں آپ اگریسیو ہیں تو ہی مائٹ ریفیوز ٹو گیو انٹرویو اور ایک چیز کا انتہائی خیال رکھیں کہ جب آپ کسی کا انٹرویو کر رہے ہوں تو اس کو یہ بتا دیں کہ یہ انٹرویو لائیو جا رہا ہے یا یہ انٹرویو ریکارڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا اور ہی مائٹ بی تھنکنگ کہ یو آر ریکارڈنگ دس انٹرویو اور آپ اس کو لائیو پٹ کر رہے ہیں تو دیر آر نمبر آف اوکیزنس آپ نے بھی کچھ ٹی وی چینلز پہ ریڈیو پہ بعض اوقات فون ان کرتے ہوئے یا انٹرویو کرتے ہوئے آپ نے ایسے الفاظ سنے ہوں گے جو انکارڈ فار ہوتے ہیں جس سے غصہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے جس سے ایموشن ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اخلاقی طور پر بھی اور پیشہ ورانہ طور پر بھی غلط ہے آپ اس شخص کو یہ بتائیں کہ میں آپ کا انٹرویو لائیو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ الفاظ کے انتخاب کا خاص طور پر خیال رکھے اپنی ٹون کا خیال رکھے اور اس کو پتا ہو کہ اس وقت لوگ اس کی آواز سن رہے ہیں اور اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تب بھی اس کو بتائیں کہ جی میں اس وقت آپ کا انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے کچھ دیر بعد ہم چلائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے گفتگو کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیے تو وہ بھی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ آئی میڈ اے فیکچل مسٹیک میں نے حقائق کو شاید درست بیان نہیں کیا آپ مجھے دوبارہ ریکارڈ کر لیں لیکن اگر آپ دوبارہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ نے نہیں بتایا کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ یہ فیل کرے گا کہ آپ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو کیٹیگوریکلی کلیئرلی اور واضح الفاظ میں بتا دیں کہ آپ یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں یا یہ انٹرویو لائیو جا رہا ہے انٹرویو کرتے ہوئے ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ آسک بریف کوائنٹ جس موضوع پر آپ انٹرویو کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے گفتگو کریں اور ترتیب سوالات کی ایسے رکھیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ انفارمیشن حاصل کرتے جائیں اور انٹرویو کرتے ہوئے ایک اور پہلو کی طرف آپ کو خصوصی طور پر نظر رکھنی ہے کہ چونکہ آپ سن رہے ہیں کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ کی ریکارڈنگ درست نہ ہو رہی ہو تو جب آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں نوائز کی نظر ہو جائیں لائن خراب ہو جائے تو آپ جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو اپنے سامنے ایک کاغذ اور پین رکھیں اور جو وہ بول رہا ہے اس کے مین پوائنٹس جلدی جلدی لکھتے جائیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اور آلٹرنیٹو سورس آف نیوز بن گیا کہ اگر انٹرویو کی ریکارڈنگ میں کوئی خرابی ہے تو آپ اس سے بھی بچ گئے اور آپ کی خبر درست چل گئی اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں تو جیسے انٹرویو ختم ہوگا آپ نے چونکہ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اور کوئی بریکنگ نیوز بن سکتی ہے نیوز اپ ڈیٹ بن سکتی ہے نیوز کوئی فلیش ہو سکتی ہے یا کوئی ٹکر بن سکتا ہے تو آپ فوری طور پر چند الفاظ لکھیں گے اور اس شخص کے حوالے سے نیوز روم کو دیں گے اور وہ اس کو فلیش کر دے گا یا بریکنگ نیوز دے گا تو بہت جلد آپ کا کام پورا ہو جائے گا اور بعد ازاں اسی کے ساتھ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو ان صاحب کا انٹرویو بھی اسکرین پر دکھا رہے ہیں یا ان کی آواز سنوا رہے ہیں تو پوائنٹس نوٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انٹرویو کے ساتھ ساتھ ٹیلیفون کی یا اس ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کا آج کل ایک اور بہت نمایاں استعمال سامنے آیا ہے دیٹ از بیپر بیپر اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ کسی ایک موضوع پر خبروں کے دوران کسی کا رد عمل لینا چاہیں تو آپ ٹیلیفون ڈائریکٹ ٹیلیفون کرتے ہیں اور لائیو پلگ ان کر دیتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے پر اس کی رائے کیا ہے یا آپ کا رپورٹر فیلڈ میں موجود ہے اور آپ کا نیوز کاسٹر خبریں پڑ رہا ہے تو وہ ایک دم یہ کہتا ہے کہ یہ خبر جو آپ نے سنی ہمارے رپورٹر اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں یا ایوان صدر کے باہر ہیں یا وہ کابینہ کی میٹنگ جہاں ہو رہی ہے اس کانفرنس ہال کے باہر موجود ہیں تو اب تک کی صورت حال ہم ان سے معلوم کرتے ہیں یا آپ نے ابھی جو یہ خبر سنی کہ زلزلے سے ہولناک تباہی ہوئی ہے ابھی ابھی ہمیں رابطہ کیا ہمارے رپورٹر نے تو مسٹر سو اینڈ سو از پریزنٹ ایٹ دی اسپاٹ لیٹس ٹاک ٹو اور وہ پھر نیوز کاسٹر اس سے ایک سوال پوچھتا ہے یا اینکر پوچھتا ہے اور وہ ٹیلی فون سیل فون یا جو بھی اس کے پاس ذریعہ لینڈ لائن کا موجود ہے وہ ٹیلی فون پر سامنے آ جاتا ہے اس کے لیے بھی سوال پوچھنے والے کو ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے اور اس کے بیسک نالج ہونا چاہیے کہ واقعہ کیا ہے خبر کیا ہے اور جو میں نے بات بتائی ہے کیا اس کی اپڈیٹس میں اس سے لے سکتا ہوں یا فردر ڈیولپمنٹ میں اس سے پوچھ سکتا ہوں تو پر بھی اس طرح لیا جاتا ہے اس طرح ٹیلی فون کا استعمال انٹرنیشنلی بھی بڑھ گیا ہے آپ کوئی بین الاقوامی ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈیو سے ٹیلی فون ڈائل کرتے ہیں ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں آپ لائیو بھی لے سکتے ہیں اس ٹیلی فون کے ذریعے جب آپ اس شخص کے سیل کو ڈائل کرتے ہیں ان سیکنڈز فرکشن آف سیکنڈز میں بھی نمبر مل جاتے ہیں آج کل تو اگر آپ نے فیڈ ہو ورنہ ایک آدھ منٹ میں آپ فور اس سے رابطہ کر لیتے ہیں اور اس کا رد عمل فون سے معلوم کر لیتے ہیں تو اپلیکیشن آف دس ٹیکنالوجی آلسو ان ریچ یور بلٹن اور ٹیلی فون پر بیپر لینا ہو آپ نے ری ایکشن لینا ہو یا انٹرویو کرنا ہو اس کے لیے بھی آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس کی تفصیل میں نے آپ کو ابھی اس لیکچر میں بتائی اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو انٹرویو کی دوسری ٹائپس یا اقسام کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہوں جو میں نے لسٹ آپ کو پہلے لکھوائی تھی اس میں ایک قسم تھی سیٹ پیس انٹرویو سیٹ پیس انٹرویو عمومی طور پر اس کا مفہوم یا مطلب یہ ہے کہ اسپاٹ انٹرویو یا ارینجڈ انٹرویو ایسا انٹرویو جو آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہو فارمیٹ کے اعتبار سے آپ نے چیزیں طے کی ہوئی ہیں کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے یا ہم آپ کے دفتر میں آ کر انٹرویو لیں گے یا آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے یا آپ کسی تھرڈ پلیس پر ہمارے اسٹوڈیو میں بھی نہیں آئیں گے ہم آپ کے ہاں بھی نہیں آئیں گے آپ تھرڈ کنوینئنٹ پلیس پر وہاں پر اتنے بجے ہم آپ کا انٹرویو کریں گے تو سیٹ پیس انٹرویو ارینجڈ انٹرویو یا اسپاٹ انٹرویو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں آپ مقررہ وقت پر پہنچتے ہیں اور انٹرویو شروع کر دیتے ہیں یو آر ویل پریپیئر ٹو آسک کونڈ ہی از ویل پریپیئر ٹو دی کیونکہ دونوں پارٹیاں پہلے سے تیار ہیں کہ ایک نے سوال پوچھنے ہیں دوسرے نے جواب دینا ہے تو سیٹ پیس انٹرویو نارملی کمفرٹیبل انٹرویو شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ دونوں پارٹیاں پہلے سے رضامند ہوتی ہیں اور اس ایگریمنٹ کے تحت وہ انٹرویو دے رہی ہوتی ہیں سیٹ پیس انٹرویو سولو انٹرویو بھی ہو سکتے ہیں سیٹ پیس انٹرویو گروپ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں سیٹ پیس انٹرویو ٹیلیفون پر بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو کوئی اس کے لیے زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی یو آر ویل پرو کنڈکٹ دیٹ انٹرویو اسی اعتبار سے فارمیٹ کی اعتبار سے انٹرویو کی جو نیکسٹ قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈور اسٹیپنگ انٹرویو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یو آر اسٹیپنگ ڈور آپ کسی کے گھر کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں کسی کے دفتر میں داخل ہو رہے ہیں یو آر ناٹ کالڈ فار یو آر ناٹ انوائٹیڈ یو ہیونٹ ارینجڈ لیکن کیونکہ آپ کو خبر کی ضرورت ہے آپ موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے خبر کی اہمیت دیکھتے ہوئے آپ اس دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں یا آپ کو ایسی انوائرمنٹ آپ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ چپکے سے خاموشی سے داخل ہو جائیں اور جس شخص سے آپ نے بات کرنی ہے آپ اس سے اس کی بات کر لیں تو سیٹ پیس انٹرویو کی نسبت ڈور اسٹیپنگ انٹرویوز کافی مشکل ہوتے ہیں اور ڈور اسٹیپنگ انٹرویوز عام طور پر کامن یا عام آدمیوں کے نہیں لیے جاتے ڈور اسٹیپنگ انٹرویوز زیادہ تر ان وی آئی پیز کے لیے جاتے ہیں ان پالیٹیشینس کے لیے جاتے ہیں ان اہم لوگوں کے لیے جاتے ہیں جو آسانی سے انٹرویو نہیں دیتے ان کے پبلک ریلیشن آفیسرس ان کے پریس سیکریٹریز ان کے کارندے ان کا سیکریٹریٹ اسٹاف یا ان کی سیکورٹی سٹاف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ انٹرویو وہ نہ لیں تو ڈور سٹیپنگ انٹرویوز آر ون آف دا ڈیفیکلٹ ٹائپس آف انٹرویو آپ کسی بین الاقوامی کانفرنس میں گئے ہیں اور وہاں کئی ملکوں کے سربراہان موجود ہیں وہ اسپیچ کر رہے ہیں آپس میں انٹریکشن کر رہے ہیں ہر ملک کے سربراہ یا وزیر اعظم کے ساتھ اس کی اپنی سیکیورٹی بھی موجود ہے جس ملک میں وہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں کی سیکیورٹی بھی موجود ہے اینڈ ایوری باڈی از بینگ واچڈ سروولینس ہو رہی ہے سیکورٹی کے لیے اور چونکہ معزز مہمان ہوتے ہیں تو میزبان ملک کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کم سے کم بادریشن ہو اور ان کو میڈیے سے بچا کر رکھا جائے لیکن بعض معاملات اتنے اہم ہوتے ہیں جن پہ ڈیسٹنیز آف دا نیشن کا دار و مدار ہوتا ہے جن کے دو الفاظ بیک ہوم آپ کے فورن آفیس آپ کی حکومتوں کو لیڈ دے دیتے ہیں تو جو رپورٹر انٹرنیشنل کوریجز کرتے ہیں کانفرنسز کی کوریج کرتے ہیں وی آئی پیز کی کوریج کرتے ہیں یا سربراہ نے مملکت کے ساتھ فارن ٹریول کرتے ہیں ان کو ایسے مواقع زیادہ ملتے ہیں تو میں آپ کو اس صورت حال کے ڈور اسٹیپنگ انٹرویوز کس نوعیت کے ہیں اس کے لیے میں آپ کو کچھ ماڈل انٹرویو دکھاتا ہوں انٹرویو کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان میں سے ایک انٹرویو جو مجھے اپنی پروفیشنل سرویس کے دوران کرنے کا موقع ملا جس کو ڈور اسٹیپنگ انٹرویو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھارت کے ایک وزیر اعظم اٹل بہاری پائی کا تھا جو نیم سربراہ کانفرنس میں نان الائنڈ موومنٹ یا غیر جانبدار ممالک اس سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے ملائشیا کہ دارالحکومت کولا لامپور کے ساتھ نیا کیپٹل وہ پترا جایا میں کیا گیا اور میں ایز رپورٹر وہاں گیا ان دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسی صورت حال تھی کہ دونوں ملکوں کی فوجیں سرحدوں کے قریب پہنچ چکی تھیں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے تھے اور بھارت اس زوم میں تھا کہ وہ جو چاہے گا وہ کرے گا انٹرنیشنل پریشر کو بھی وہ ماؤنٹ نہیں کر رہا تھا اور کشمیر کا مسئلہ لانگ سٹینڈنگ مسئلہ ہمارے ملک کا موجود تھا اس کے علاوہ اور بہت سے عوامل تھے کہ بھارت کے وزیر اعظم پاکستان کے سربراہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو بیگ اے رپورٹر آئی واز دیر تو میں نے کس طرح ڈور سٹیپنگ کر کے وہ انٹرویو لیا سیکورٹی بیریئرز کیسے میں نے کراس کیے اس انٹرویو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور بھارتی وزیر آزم کو میں نے انویئر آف دی کف کس طریقے سے پکڑا تو یہ رپورٹر کو راستے بنانے پڑتے ہیں اس انٹرویو کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈور سٹیپنگ انٹرویوز اس مشکل لیکن بڑی ہمت اور حوصلے سے کرنے پڑتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک دن میں آپ انٹرویو کے ماسٹر نہیں ہو جاتے اٹ ٹیکس کہ آپ نے کس طریقے سے مختلف ڈفیکلٹ انٹرویوز کرنے ہیں آپ کی تقریر بہت اچھی تھی اور آپ نے امن کے بارے میں باتیں کی جنوبی ایشیا کے امن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں اس سمے کوئی انٹرویو نہیں دے رہا ہوں میری تقریر کافی ہے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا آپ اور سدر قریب قریب یہاں بیٹھے تھے بات چیت کیوں نہیں کرتے آپ جانتے کیا آپ تو عمل کی لیکن اتنی رکاوٹ کیوں ڈالی آپ نے تو آپ نے ابھی ڈور سٹیپنگ انٹرویو کی مثال دیکھی اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جو آپ مختلف چینلز پر روز دیکھتے ہیں تو آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ اور دور سٹیپنگ میں کیا فرق ہے ڈور سٹیپنگ انٹرویو کے لیے آپ کو انسٹنٹ ڈسیزن لینا پڑتا ہے اسی لمحے فیصلہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے وہ لمحہ ضائع کر دیا تو آپ انٹرویو نہیں کر سکیں گے کیونکہ وی آئی پی تک اپروچ اتنی آسان نہیں کہ آپ ہر لمحے اسے پکڑ سکیں اور یہ لائف ٹائم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کسی بھی رپورٹر کی زندگی میں اسی طرح دوسرے سیلیبریٹیز ہیں شو بیس کے لوگ فلم سٹار جن کی فلمیں ہٹ ہو رہی ہوں یا ملکہ حسن کا انتخاب اور اس کی کراؤن پینٹس کا یا کسی بادشاہ کا انٹرویو کسی ڈیویلپڈ کنٹری کے وزیر خارجہ کا انٹرویو اس تک بھی آپ کو کافی محنت کر کے پہنچنا پڑتا ہے اسی طرح کرائم سینز ہوتے ہیں کسی مجرم کا انٹرویو کرنا کورٹ پریمیس میں جب اس کی پیشی ہو رہی ہو وہ عدالت میں حاضر ہو رہا ہو پولیس کی کسٹڈی میں ہو لیکن آپ اس کے کومنٹس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈور سٹیپنگ انٹرویو میں شمار ہوتے ہیں اسی طرح کچھ انٹرویوز اس نوعیت کے بھی ہوتے ہیں مجرم کو ہتکڑی لگی ہوئی ہے وہ عدالت سے باہر آ رہا ہے یا کوئی بڑا سیاست دان نامور سیاستدان کسی ملک کا بہت اہم شخص کسی جرم میں جو ابھی اس پر ثابت نہیں ہوا لیکن وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی ایسے بہت سے انٹرویوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب ہمارے بہت سے سیاست دان کسی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ماضی میں جاتے تھے یا آئندہ جائیں گے تو رپورٹرز ان کے گرد گھومتے ہیں اور وہ کورٹ میں پولیس کے بیریئرز کراس کرتے ہیں سیکیورٹی کے بیریئرز کراس کرتے ہیں اور جا کے مائک یا مائکروفون یا ایک سوال اس کو کر دیتے ہیں اور وہ شخص جو ایک فکرہ بولتا ہے وہی فکرہ بہت بڑی خبر بن جاتا ہے انٹرویوز کی فارمیٹ کے اعتبار سے ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم واکس پاپ انٹرویو کہتے ہیں واٹ از واکس پاپ انٹرویو واکس پاپ از اے لاٹن ورڈ یہ لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کراس سیکشن پیپل یعنی مختلف نوہ کے افراد یا انسانوں کا انٹرویو واکس پاپ کہلاتا ہے جس میں کسی طبقے کی تخصیص نہیں ہوتی بزنس مین اسٹوڈینٹ ہاؤس وائف پالیٹیشینس کوئی بھی شخص جو مسافر ہے یا سرے راہ جا رہا ہے کنڈیکٹر ہے ڈرائیور ہے غریب ہے امیر ہے کسی کی کوئی تخصیص نہیں سب گروپ کے نمائندہ لوگ آپ کو مارکیٹس میں بھی پھرتے ملتے ہیں آپ کو اسکول کالج کے باہر بھی مل جاتے ہیں سڑک پر بھی مل جاتے ہیں راہ گیر بھی ملتے ہیں تو آپ جن کا انٹرویو کریں اس میں ہر رنگ کا فرد شامل ہو تو اس کو واکس پاپ انٹرویو کہتے ہیں یا کراس سیکشن اوپینین گیدر کرنا کہتے ہیں یا مین ان دی سٹریٹ کا انٹرویو گلی محلوں میں پھرنے والوں کا انٹرویو اور یہ انٹرویو اس لحاظ سے بہت اہم ہوتا ہے کہ اس میں ہر رنگ ہر سوچ ہر نسل ہر زبان ہر لباس ہر سٹیٹس کے لوگوں کا انٹرویو ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کراس سیکشن پبلک اوپینین کہتے ہیں حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے کوئی نئی پالیسی لاتی ہے یا بجٹ کا اعلان ہوتا ہے یا کسی چیز پر حکومت رائے عامہ کی فیڈ بیک لینا چاہتی ہے یا کوئی اخبار یا ٹیلی ویژن ایک خاص موضوع پر لوگوں کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہے کسی ریفارمیشن پالیسی پر بات کرنا چاہتا ہے تو ایکسپرٹس کے تو انٹرویو آپ اسٹوڈیو میں بھی کر لیتے ہیں آپ ان کے گھر جا کر بھی انٹرویو کر لیتے ہیں ٹیلیفون پر بھی بی پر لے لیتے ہیں لیکن بیس پچیس لوگوں اور وہ بھی کراس سیکشن کے لوگوں کو جب آپ انٹرویو کرنے جاتے ہیں اور اچانک پکڑتے ہیں ان کو رینڈم پکڑتے ہیں تو وہ واکس پاپ انٹرویو ہے واکس پاپ انٹرویو کی ایڈیٹنگ بھی آپ کو بڑے ماہرانہ انداز میں کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے مائک کرتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا بول دے آپ نے اس میں سے جس ون لائنر یا مقصد کی خاطر آپ انٹرویو کر رہے ہیں جو آپ کا انٹرویو کا آبجیکٹو ہے اس سے ریلیٹڈ فکرے اٹھانے ہوتے ہیں تو آپ بعض اوقات ایک منٹ کے انٹرویو میں سے دس سیکنڈ کا پیس نکالتے ہیں اور بعض اوقات تیس سیکنڈ کے انٹرویو میں سے بیس سیکنڈ کا بھی آپ کو آپریٹو پارٹ مل جاتا ہے تو اس لیے واکس پاپ انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ جتنی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ کو اس کی بڑی ٹائٹ ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی بڑے پروفیشنل انداز میں اس میں بھی ایک ردم ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ایک فکرا ایک کا اٹھا لیا دوسرا دوسرے کو اٹھا لیا لیکن میسج ڈسٹارٹ ہو جائے تو میسج ڈسٹارٹ ہونے سے بچانے کے لیے واکس پاپ انٹرویو کی ایڈیٹنگ آپ کو بہت ماہرانہ انداز میں کرنی پڑتی ہے اسی طرح واکس پاپ انٹرویو کے لیے جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ لائٹ ویٹ سبجیکٹ ہوتا ہے مثلا آپ کسی سے ٹیکسیشن پالیسی پر واکس پاپ انٹرویو آسانی سے نہیں کر سکتے اٹس اے ہائیلی ٹیکنیکل افیئر یا فورن پالیسی کے کسی ایک اہم پہلو پر آپ اسٹریٹ میں جا کر انٹرویو آسانی سے نہیں کر سکتے لیکن آپ لائٹ ویٹ موضوعات پر واکس پاپ انٹرویو کر سکتے ہیں یا ان موضوعات پر جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر کامن مین کی زندگی پر پڑے جیسے کسی نسیسری کموڈیٹی یا روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں آٹا کی چینی کی گھی کی پٹرول کی تعلیم کی فیس بڑھ جائے یا بسوں کے کرائے ویگنوں کے کرائے بڑھ جائیں یا پانی کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس طرح کے لائٹ موضوعات پر یا کھیلوں کے اعتبار سے پاکستانی ٹیم میچ جیت گئی یا وہ ٹیم میچ ہار گئی یا کوئی پاکستان نے کہیں ایوارڈ ون کر لیا تو اس نوعیت کے جب آپ انٹرویو کرنے جائیں گے تو ایوری کامن پرسن از ریڈی ٹو گیو ہز اوپینئن انسٹینٹلی آپ مائک لے کے باہر جاتے ہیں تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے ایک فرد کو پکڑ کر انٹرویو کرنا چاہیں گے تو ممکن ہے وہ خوف زدہ ہو جائے یا وہ انٹرویو نہ دے یا وہ وہاں سے چل پڑے تو واک اسپاپ انٹرویو کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ جہاں گروپ آف پیپل موجود ہے جہاں لوگ لوگوں کا اجتماع ہے جیسے اسٹوڈینٹس کھٹے کھڑے ہیں مارکیٹس میں گاہ کے کھٹے کھڑے ہیں بس اسٹاپ پر مسافر کھڑے ہوئے ہیں یا سبزی منڈی میں دکاندار بیٹھے ہیں یا عام آدمی چیزیں خریدنے کے لیے جا رہا ہے تو سستے بازار میں آپ کو ایک ہجوم نظر آتا ہے وہاں آپ مائک لے کے جائیں تو کچھ لوگ ریزسٹ کریں گے لیکن اگر دس آدمی کھڑے ہیں آپ مائک لے کے گئے تو دس میں سے تین اگر نہیں بولنا چاہتے آپ مائک آگے آگے کرتے جائیں تو ایک ان میں سے بول پڑے گا جب ایک بولے گا تو یہ قدرتی بات ہے کہ اس کی بات سننے کے لیے دوسرا روکے گا اس کے ساتھ تیسرا روکے گا تو جب وہ رکے گا تو کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ یار یہ آدمی ٹیلی ویژن پر آ رہا ہے تو میں بھی آؤں یا اس نے جو یہ لفظ کہا ہے یہ اس سے بہتر تو میں بول سکتا ہوں قدرتی بات ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نمایاں ہو تو وہ پھر بولنے لگتے ہیں اس طرح آپ اسی جگہ پر جو دس میں سے تین لوگ انٹرویو نہیں دے رہے تھے ان میں سے بھی کوئی پلٹ کے وہاں آ جائے گا یا اور جو سراؤنڈنگ میں لوگ کھڑے ہیں وہ وہاں آ جائیں گے پاپ یا کراس سیکشن انٹرویو کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور آپ نے جب ایک دفعہ سوال بول دیا تو تین آدمیوں نے سن لیا آپ مائک ایسے ایسے آگے کریں گے ان میں سے کوئی کوئی بولتا جائے گا آپ کو وہ فکرے مل جائیں گے یو ول کیدر دا پبلک اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ ایک اچھے انٹرویوئر بن سکتے ہیں اگر آپ کراس سیکشن لوگوں کا انٹرویو کریں یعنی واک پاپ انٹرویو کریں لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جب آپ عوام کے ہجوم میں جائیں بی کلٹیس آپ ان کو احترام دیں یو شوڈ ناٹ بی اور امپوزنگ کیونکہ اس سے لوگوں کی انا مجروع ہوتی ہے اور گروپ کی بھی ایک سائیکی ہوتی ہے جیسے ایک انڈیویجول کی نفسیات ہوتی ہے اگر آپ وہاں اپنے چینل اپنے اخبار یا اپنی شخصیت کے زوم پر مائک آگے لے کر جائیں گے یا سوال پوچھیں گے تو لوگ ایک ریئیکٹ کرتے ہیں جس میں آپ انٹرویو لینے میں کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ پریشانی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں تو کیپ سمائلنگ پوزیٹو اپروچ میں مثبت انداز میں گفتگو کریں اور ان کو اپنی باڈی لینگویج سے اپنے سوال کرنے کے انداز سے یہ تاثر دیں کہ آپ ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اسی احترام کی بنیاد پر وہ آپ کو اپنا مافیو ضمیر بیان کریں گے اور جب وہ اپنا مافیو ضمیر بیان کریں گے تو اس سے آپ کو کراس سیکشن لوگوں کی رائے مل جائے گی کراس سیکشن اپینین کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور قسم انٹرویو کی ہے جس کو ہم انٹرپریٹر انٹرویو یا انٹرپریٹو انٹرویو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرویو دینے والے اور انٹرویو لینے والے دونوں کی کمیونیکیشن ایک زبان میں نہیں ہو رہی یعنی انٹرویو لینے والا اردو میں بات کرنا جانتا ہے اور انٹرویو دینے والا عربی زبان میں بات کر سکتا ہے یا ایک فرد انگریزی صرف بول سکتا ہے اور دوسرا فرد صرف اردو بول سکتا ہے یا دونوں افراد مختلف زبانیں بول سکتے ہیں لیکن وہ زبان نہیں بول سکتے جو دونوں کے لیے ایک کامن کمیونیکیشن ہو تو اس جگہ پر آپ کو ایک تیسرے فرد کو انٹرویو میں شامل کرنا پڑتا ہے آپ سوال اردو میں کر رہے ہیں وہ اس کا ترجمہ کر کے عربی میں اس انٹرویو دینے والے کو بتا رہا ہے پھر انٹرویو دینے والا عربی میں گفتگو کر رہا ہے اور انٹرپریٹر آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا رہا ہے اور آپ پھر دوبارہ اگلا سوال فریم کر رہے ہیں بالکل اسی طرح انگریزی اور اردو کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں یا دوسری زبانوں کے فرینچ کے اور اردو کے فرینچ اور انگلیش کے جرمن اور انگلیش کے بہرحال جتنی دنیا میں زبانیں ہیں لیکن چونکہ انٹرویو دینے والا اہم ہوتا ہے اس لیے انٹرویو لینے والے کو اس کی زبان کا احترام کرنا پڑتا ہے اور اکثر انٹرویو لینے والے کو ترجمان کا انتظام کرنا پڑتا ہے لیکن بعض اوقات ایسے رہنما بڑے لوگ ہوتے ہیں جب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے ترجمان ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انٹرویو دیتے ہیں انٹرویو کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ میں آپ کو اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا آج کے لیکچر میں ہم نے بڑی تفصیل سے انٹرویو کی اقسام پر آپ سے گفتگو کی ہے اور انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے ان اقسام کی بڑی اہمیت ہے آپ جتنی اہمیت سے ان انٹرویوز کی تیاری کریں گے اور اس قسم کے اعتبار سے اپنی تکنیکی تیاری رکھیں گے آپ کو کامیابی ہوگی تو آج کے لیکچر میں ہم نے انٹرویو کی مختلف قسموں میں سے سلیکٹو چند ایک اقسام پر گفتگو کی ہے اور یہ بہت اہم موضوع ہے اس پر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی آپ سے بات کریں گے اس وقت تک کے لیے سرور منی راؤ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ